الحمد للہ ابلمینسرقان الحمد اللہ کلربی کل کا هو صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللّہ قلوبنا ب وزين اخلاقنا وضین اخلاق الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن محبوبار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 نی تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تم دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوے سبح ازل نور ذات لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بتھا ہا غاز تار ما او ہا شاہ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 برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق> آپ کے سامنے سورت الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور آج کی اس نشست میں اسی پر کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلیمت الحق جاری فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ صورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بھی یہی ہے لیکن حضرت عائشہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت اس کے مکی ہونے کی قائل ہے سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے مفسرین نے جمہور نے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ اللہ کو اللہ تعالی جللہ شانہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے چونکہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا اور حضور آخری نبی ہیں تو اللہ تعالی کی حکمت یہی تھی کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے بیٹوں کا انتقال ہو جاتا تو حضرت قاسم حضور کے فرزند کا انتقال ہوا اس کے بعد حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا حضرت طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ ہی کے لیے آپ کے القابات بولے جاتے ہیں تیسرے فرزند حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے اور ان کو یہ خبر حضور کے رشتے میں سکے چچا ابو لہب نے جو کہ اسلام کا دشمن اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کا دشمن اور معانت تھا اس نے لوگوں کو دوڑ کر کے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ بادرا محمد اللیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابتر ہو گئے ہیں اب عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینا باقی نہ رہے تو کافر اس خبر پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ شخص اپنے سلسلے کو پھیلا بھی لیتا ہے تو یہ اس کی زندگی تک ہی ہوگا بعد میں اس دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا اس لیے کہ جب اس کی اپنی اولاد نرینہ نہیں رہی تو پھر جانشینی اور اس پیغام کے ابلاغ کے لیے آگے کون بڑھے گا اور اس پیغام کو کون آگے پھیلائے گا اور ایک روایت میں آس بن وائل یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کو یہ تانہ دیا کہ آپ اب تر ہیں تو اس پر یہ سورت اسے سورات القوثر کہا جاتا ہے اور اس کی اور بھی متعدد نام ہیں نازل ہوئی حضور علیہلاسلام کا دل دکھا اور آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام کافروں کے ان تانوں سے اور ان باتوں سے کافی پریشان ہوئے چونکہ اولاد کا چلے جانا انسان کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے بالخصوص اولاد نرینہ کا انسان سے جدا ہو جانا تو ایک دکھ حضور کے دل پر یہ تھا دوسرا اس موقع پر اخلاقی حدوں کو پھلانگ کر کے انہوں نے تانہ زنی کا آغاز کیا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کو ذہنی اور قلبی بھی تکلیف پہنچائی تو آکا کریم علیہ اللہۃ اسلام جب عزورتہ خاطر ہوئے دل اطہر زخم زخم ہوا پہلے ہی اس راستے میں بڑے دکھ سہے تھے تکالیف عالام اور مصائب حضور نے برداشت کی تھی راہ دین میں انہیں بدنی ذہنی اور قلبی تکلیفات برداشت کرنا پڑی تھی کانٹے بچھائے گئے گڑھے دیے گئے اوجریاں ڈالی گئیں گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیا گیا مکے کے بازاروں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور نے کس قدر محنت اور کوشش اور تگوتاز اور جد و جہد فرمائی اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو کسی کافر نے حضور کے سر انور پہ کوڑا ڈالا ہوا تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کا کوزا لے کر آئیں اور اپنے باپ کا سر دھو رہی ہیں اور ساتھ آنسو بہائے جا رہی ہیں اور آقا کریم علیہ اسلام اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں کتنی پامردی کے ساتھ کتنی جرت کے ساتھ اور کتنے حوصلے کے ساتھ ان سارے حالات کا حضور نے سامنا کیا لیکن حضور کا فرزند انتقال کر گیا حضرت عبداللہ اللہ فوت ہوئے تو قلب اتھر پہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بالکل تازہ تھا کہ کافروں نے اس کا بھی مذاق اڑایا جب کہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی دشمن کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ چار دن صدبے کے ہیں یہ کاٹ لے پھر دشمنی کریں گے لیکن وہ اسلام کے کتنے سخت معاندین تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی تان و تشنی کے تیروں کا رخ نہ موڑا اور حضور کو تکلیف پہنچائی اور اس بات پر بھی ابتر ہونے کا تانہ دیا تو دل دکھا نہ جب حضور کا تو جبریل امین وحی لے کر کے آئے اور یہ سورت جسے سورت القوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ارشاد ہوا ان نا آتی کل کوسر محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا کوثر کے بہت سارے معنی ہیں ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے اب آپ کا کوئی نام نہیں لے گا لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا فصل لے لے رب کا ہر اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے ان نشان یا کاحل اب شک آپ کا جو مبغز ہے دشمن ہے معاند ہے آس بن وائل کی اولاد تلاش نکل جائیں تو آپ کو آسمن وائل کی اولاد نہیں ملے گی گو حضور علیہ سلاۃ کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے ہوں حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین دین بچے لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے حضور کی اولاد ملیں گے یہ ہے حضور کی نسبی اولاد اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے اور حضور ان نما آنا لکو مصر الوالد میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی مانوی اولاد ہے آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو کوئی پستی ہو کوئی بلندی ہو کوئی ملک ہو کوئی دیس ہو کوئی جزیرہ ہو آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی تو یہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے نام کی بقا اور حضور کے ذکر کا باقی رہنا جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا دشمن مٹ گیا رب کے وعدے کے مطابق اور محبوب کا نام باقی رہا یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کہے کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہے ہے آسمن وائل کے چار بیٹے زندہ رہے تو جو بات ہمارا رب کہے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا اس کے چاروں بیٹے مر جانے چاہیے تھے لیکن وہ چاروں زندہ رہے تو پھر یہاں اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا تو علماء بیان فرماتی ہیں کہ وہ چاروں بیٹے آس بن وائل کے مسلمان ہو گئے بیٹے اس کے تھے اور کل میں میرے رسول کے پڑھتے تھے تو زمانے کو بتایا کہ اب تر کون ہے تیرے بیٹے بھی جب میرا نام لے رہے ہیں تیرے بیٹے بھی میرے کسیدے جب پڑھ رہے ہیں تو بتا پھر اب تر کون ہوا تیرا نام باقی نہیں ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے اور اس دور میں بھی ابو جہل کا بیٹا اکرما اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس طرح باقی جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے ان کے سارے بیٹے ساری اولادیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئیں اور حضور علیہ السلام کے ہلکا ارادت میں شامل ہو گئیں فتح مکہ کے دن دس ہزار سے کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کے معذرت کی اپنے دروازے کھول دیے حضور کا استقبال کیا اور پھر پوری کائنات پر حضور علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا اور آکا کریم علیہ السلط کے دین کا غلبہ اس انداز میں اور اس صورت میں ہوا کہ ایک شخص بھی مکے کے اندر اب کافر موجود نہیں ہے اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور حیات ظاہریہ کے اندر ہی تمام کا تمام مکہ جو ہے وہ اہل ایمان سے بھر گیا تھا تو یہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کی عظمت ہے جس کا بیان ہے اب تھوڑی سی گفتگو اس صورت پر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالی جل شانہ نے شاد فرمایا ان نہ آتے کل بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یہاں عطینا کے لفظ نہیں ہے آتعنا کے یعنی عطینا اگر ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہم نے آپ کو کوثر دیا اور جو چیز دی جائے وہ واپس بھی لے لی جاتی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ واپس نہ لی جائے واپس لینا چاہے دینے والا تو وہ لے بھی سکتا ہے یہ ہے کسی چیز کا دینا اور یہ تینا نہیں آ تینا ہے تو اس کا معنی جو ہے عطا کرنا یعنی یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے کوسر دیا بلکہ کوسر دیا اس معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر دے دیا تو جو چیز دی جائے وہ قابل واپسی بھی ہوتی ہے اور جو دے دی جائے تو اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لی جاتی تو اللہ تعالیٰ جل شاہو نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا دے دیا تو اللہ تعالی جلّہ شاہ کی یہ عطائی خاص ہے جو محبوب علیہ السلاۃ وسلام کو عطا کی گئی دوسرا لفظ ہے کوثر کوسر ہر کسرت کو کہتے ہیں الخیر الکثیر فی دنیا و دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں وخیرات الخرہ اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں یعنی کوسر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائی اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوسر سے مراد کیا ہے وہ فسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوسر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے جنت میں کل چار نہریں مائع معین کوثر سلسبیل اور تسنیم تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں ہیروں اور جواہرات کی ہے اور اس کی مٹی کستوری کی ہے اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنے رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوسر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے تا کی ہے تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا وہ خاص نہر ہے جو کوثر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے ایک قول یہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پیئیں گے اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اور حضرت امام قرطبی تبی نے الجامہ لامل قرآن میں لکھا ہے کہ حوض کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوسر کا جام نصیب نہیں ہوگا جس کو کوسر کا جام نصیب ہو گیا پچاس ہزار سال کا دن ہے جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی پچاس ہزار سال پیاس ہی نہیں لگے گی یہ حوض کوسر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے ہم تو سہری کا کھانا کھائیں تو دس گیارہ بجے جب دھوپ چمکتی ہے جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے لیکن یہ کوسر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اس کی یہ تاثیر ہوگی تو کال ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے ایک کال کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین راضی نے بیان فرمایا الکوثر اولادو وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوسر سے مراد اولاد ہے کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا تانہ دیا ہے جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی چوتھا کال سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اولاما امت ہی حضور علیہ السلاۃ وسلام کی امت کے اولاما یہ کوسل سے مراد ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ سلاد و سلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں اولاما دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علما ایک وقت تک کام کرتے رہے لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام میں حق دیا لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے آپ دیکھ لیں حضور علیہ السلام اشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امت ہوگا بعض انبیاء بھی آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا حضرت نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے درجنوں میں ہے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کا نتیجہ لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے نوے لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا تو یہ حضور علیہ السلاۃ اسلام کی امت کی وسط دیکھیے اس وقت ایک ارب چالی کروڑ انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ بڑھتے ہیں ایک ارب چالی کروڑ انسان ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے جب کہ یہ امت کے زوال کا دور ہے اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے اور غیروں کے دستے نگر ہیں لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے حضور کا غلام ہے تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور ارسلاط اسلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے حضرت عث آئیں گے پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلامی نظر آئیں گے وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیف فرمائے گا تو چودہ صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تو حضور فرمائب میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ امام احمد بن حنبل جیسے امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام شافی امام مالک امام بخاری امام مسلم امام ترمزی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کو عطا کیے گئے اور اتنے علماء ماں کسرت کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے اس لیے علماء ماں حضور کے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں کافیوں نے کہا تھا بیٹا فوت ہو گیا تو اب یہ کام رک جائے گا اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا یعنی ہم نے تیری امت کے لیے علماء کا انتخاب کیا اور وہ علماء ایک ایک شخص اٹھے گا اور دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا اور پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کر دے گا تو یہ چوتھا کال ہے پانچواں اور الکوسر ہوسر سے مراد نبوت ہے جو حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی گو باقی نبیوں کو بھی یہ نبوت عطا فرمائی گئی ہے لیکن حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہے باقی نبیوں کو بھی موجزات دیے گئے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو جو موجزات دیے گئے ہیں وہ باقیوں سے ممتاز ہیں اس پر ایک لمبی بحث ہے جو امام راضی نے فرمائی ہے انبیاء علیہ السلام کے درجات کا ذکر کیا ہے پھر حضور کے مرتبے کا ذکر کیا ہے سب کو درجے دیے گئے ہیں نبوت کے کمالات دیے گئے ہیں لیکن جو نبوت حضور کو اور جو کمالات حضور کو دیے گئے ہیں وہ حضور کو ہی دیے گئے ہیں تل کا رسول و فت من اللہ الہباد من کل و رف آباد دراجات اللہ تعالی شار فرماتا ہے یہ رسول ہے جن کو ہم نے ایک دوسروں پر فضیلت دی ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے فضیلت اور بلندی پا گیا اور اس سے مراد میرے اور آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور وہاں تک گئے اور وہ بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے کوئی فلک رہ یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا ارش تو بھی لنگ پار گیا جو حضور کو کمالات دیے گئے ہیں حضور کو جو دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی تو یہاں سے نبوت مراد ہے اور پھر حضور کو وہ جو کمالات دیے گئے ہیں نبوت کے وہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے چھٹا کول جو امام فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ال القوسر هو و قوسر سے مراد قرآن ہے اور قرآن کی فضیلت حسر اور شمار میں نہیں آتی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو خیر کثیر عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ قرآن ہے اور قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو آپ شمار میں نہیں لا سکتے باقی نبیوں کو بھی معجزات دیے گئے ہیں لیکن ان کے معجزات ان کے ساتھ ہی چلے گئے جب وہ اس دنیا سے گئے تو معذات بھی ساتھ لے گئے اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے حضور چودہ صدیاں بیت گئیں اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے ہیں لیکن حضور کا زندہ معجزہ آج بھی ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے اور آج بھی ہم سر پہ اٹھا کے سینے پہ لگا کے اپنے پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے سکتے ہیں ساتواں قول حضرت امام راضی نے یہ بیان کیا ال کوسر ال اسلام کوسر سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسلام سے حاصل ہوتی ہیں اسلام نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر نہیں ملتا بھلائی نصیب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا آٹھواں کثرت التباء الشیا یہ وہی بات ہے جو علماء کے زمرے میں آپ کی گوشت گزار کر دی کہ حضور کے ماننے والوں کی کثرت ہے یعنی باقی لوگوں کو یہ کثرت نہیں دی گئی جو حضور کو دی گئی میں نے حضرت نور علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی ہے یہ ان کی عمر تبلیغ ہے ویسے ان کی زندگی زیادہ ہے لیکن عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال ہے لیکن صرف درجنوں لوگ اسلام لائے حضور کی کل ظاہری حیات تریسٹھ برس ہے چالیس سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا باقی تیئیس سال حضور میں کام کیا ہے ان تیئیس سالوں کے اندر پہلے جو تیرہ سال مکی ہیں انتہائی کٹن حالات میں گزرے مدینے میں چلے گئے تو پہلے جنگوں میں الجھا دیا گیا اس کے بعد کچھ سال موقع ملا ہے چلو آپ پورے تیئیس سال شمار کر لیں تو ان تیئیس سالوں کے اندر حجت الوداع کے موقع پہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے حج کرنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالی ہزار تھی یہ صرف تیئیس سال کا نتیجہ جو گھروں میں ہے سارے حج پہ نہیں آئے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جب حضور نے مثال کیا ہے ساڑھے چھ لاکھ کے قریب تھی صرف تیئی سالوں کے اندر اس کٹھن حالات میں مکے کے لوگ کتنے سخت تھے اور عرب کے لوگ کتنے کٹھن تھے اور وہ اپنے ان پچھلے عقائد پر کتنی سختی سے ڈٹے اور جمے ہوئے تھے ان سے جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کو لانا یہ کتنا جان جوکھوں کا کام تھا اور یہ صرف تیئی سال کے اندر ہوا کوئی جو ہے وہ اسپورٹ نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یتیم پیدا کیا ہے تو اس کی حکمتوں میں صولہ نے یہ بیان کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں خاندانی سپورٹ ہوئی اور مالی سپورٹ ہوئی تب یہ کام کر گئے یہ دیکھو پیدا ہوتے باپ بھی نہیں ہے پھر جو ہے وہ ماں انتقال کر گئی چھ سال کی عمر میں پھر چچا نے جو ہے وہ ذمہ داری لی لیکن جب نبوت کی ذمہ داریاں ظلم کے کندھوں پہ آئیں اور ظلم نے پیغام کا ابلاغ کرنا شروع کیا تھوڑے دن ہوئے تو جو وہ وہ بھی انتقال کر گئے آج کل تو تنظیمیں اور آج کل شخصیات کو جو ہے وہ ایجنسیاں آگے لاتی ہیں سیاسی اور مذہبی تنظیمات کو وہ پروموٹ کرتی ہیں لیکن مشکل کام ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے سپورٹ کے آگے آنا اب یہ دیکھو کار نبوت حضور علیہات والسلام کی ذمہ داری اور آقا کریم علیہ الصلاط والسلام پیدا ہوئے باپ بھی نہیں ہیں ماں بھی انتقال کر گئی چچا بھی انتقال کر گئے خاندان والے خود مخالفت کر رہے ابو اللہ مقابلے میں کھڑا سکا چچا لگتا ہے اور پھر حضور اٹھ کر کے اس پیغام کو کس طرح غالب کر دیا اور صرف تیئیس سالوں کے اندر ساڑھے چھ لاکھ کے قریب لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا اور لوگ پھر ایماندار کیسے پختہ ایماندار تھے اللہ اکبر اگر بلال کی کہانی پڑھو ابو بکر اور عمر عثمان کی کہانی پڑھو مولا کائنات کی کہانی پڑھو حضرت سلمان فارسی کی کہانی پڑھو حضرت ذر غفاری کی کہانی پڑھو تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیسی جماعت تیار کی کیسے لوگ تیار کیے ان کے اندر محبت کے جذبے کتنے فراوات تھے انفاق کے جذبے کتنے فراوات تھے ان کے اندر خلاطیات کتنی بلند تھی جذبہ جہاد کتنا فراوا تھا صرف تیئیس سالوں کے اندر ایک انقلاب اپا کر دیا مورخ اسلام حفیظ جلندری کہتا ہے وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی صرف تیئیس سالوں کے اندر وہ سال انقلاب بپا کیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشرا کر دیا تو یہ حضور کا کام تھا جو مختصر عرصے میں حضور نے کیا تو کوسط سے مراد کثرت متبین ہیں جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی اتباع کرنے والے ہیں نوا کول علماء بیان فرماتے ہیں الفضائل الکثیر اللہ ہے کہ حضور علیہلاۃ وسلام کے کسرت کے ساتھ فضائل ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حضور کی امت جو ہے وہ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل ہے اور حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں اور حضور علیہ السلاط والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے افضل کتاب ہے قرآن مجید وہ عطا فرمائی یعنی حضور علیہ السلام کو ہر شہ فضیلت والی عطا کی کتاب دی تو وہ کتابوں سے افضل امت دی تو وہ امتوں سے افضل کوس سے مراد ایک قول امام راضی یہ بیان کرتے ہیں کوسر رفت و ذکر سے مراد ذکر کی رفت ہے یعنی کائنات پہ جتنا ذکر میرے رسول کا ہوا کسی اور کا ہوا ہی نہیں ہے اس وقت بھی آپ دیکھ لیں جاوا کے سہل سے لے کے ربات کے کوچا و بازار تک شرک سے لے کر غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے میں ہر وقت حضور علیہ السلاۃ و کا نام ازانوں میں گونج نہ پوری کائنات کے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جب حضور علیہ السلاۃ وسلام کے نام کی دہائی نہ دی جا رہی ہو اور ازان نہ پکاری جا رہی ہو. پھر جو دروشری پڑھنے والے لوگ ہیں حضور کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں یہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگ بیٹھ کر کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو صرف سیالکوٹ میں ہی اس کے علاوہ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے کہ جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں مجالس سجائے بیٹھے ہوئے ہوں گے دوسرے قرآن میں حضور کا تذکرہ کر رہے ہوں گے پھر پورے ضلع میں پھیل جائیں پورے صوبے میں پورے ملک میں پھر پوری اسلامی دنیا میں چلے جائیں تو جتنی رفت ذکر اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے اور پھر جب ربیع الاول کا موسم آتا ہے اور پھر بالخصوص جب وہ سہانی گھڑیاں آتی ہیں جس لمحوں کے جرمٹ میں حضور پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت ذرا دیکھے کائنات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ میں نے آپ کو اس بار ربی اول کے موقع پہ بتایا تھا کہ سمندروں کی سطحوں کے اوپر چھوٹی کشتی اور جہاز کرائے پہ لے کر نا جو ہے وہ ساحل سمندر کے اوپر لوگوں نے سمندر کی سطح پر بھی حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا ہے کہ یہ سمندر بھی جو ہے وہ حضور کے ذکر سے خالی نہ رہ جائیں تو پہاڑوں کی تہوں میں اور غاروں میں اور اونچی چوٹیوں پر عالم کفر میں عالم اسلام میں کائنات کا کوئی گوشا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں حضور کا ذکر نہ ہو مولانا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے تو کائنات کا ایک گوشہ حضور کے ذکر سے تر رہتا ہے تو کوسر کا یہ مفہوم ہے جس کو حضرت امام فخر الدین رازی نے بیان کیا اور حضور کے ذکر کو رفت اتنی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلح شاہ نے فرمایا محبوب اذا ذکر تو ذکرتا مائی جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذکر خدا مصطفیٰ کے ذکر سے جدا ہو وہ ذکر ذکر ہی نہیں ہے خدا کا جو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ نہ ہو تو یہ رفت ذکر یہ کوسر کا ایک مفہوم ہے اچھا اس کا ایک مفہوم امام راضی نے یہ بیان فرمایا اس سے مراد علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا گیا چونکہ علم بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا علم کی وسعت کا عالم یہ ہے وہ علمہ کا مالم تکن تالم وکانا فضل اللہ علیہ کا اے محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے تمہارے رب نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس فضل کو اللہ بھی بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا تو حضور علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرما دیا گیا اور کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے مخفی نہیں رکھی گئی بلکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کو اتنا کچھ علم عطا کرنے کے بعد پھر مالک نے کہا کل رب زدنی علما محبوب تو پھر میرے حضور دعا مانگا کر مالک میرے علم میں اور برکت عطا فرما دے اور اضافہ کر دے اور حضور کے علم کی وسعت کا علم یہ ہے کہ حضور کے زمانے حضور کے دور کی ہر شے کا علم تو حضور کو تھا ہی تھا جو گزرے ہوئے ادوار تھے وہ بھی حضور کے سامنے تھے آنے والے بھی حضور کے سامنے ہیں اور بلکہ آقا کریم فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا اور میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلیں گے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ٹکراؤ کریں گے ان لف و اسما اہم و اسما میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا سے مراد خل کے حسن ہے یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ جل شادھو نے یہ جو خل کے حسین عطا فرمایا خود فرمایا کال اعلیٰ خل کن عظیم جو اللہ نے اپنے محبوب کو خل عطا فرمایا سے مراد ایک مانا یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کوسل سے مراد مقام محمود ہے حضور کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا محبوب کریم کو اور وہ شفات کا مقام بلند ہے حضور کو مقام محمود پہ فائض المرام کیا جائے گا اور اکا کریم جو ہے پھر جس کی چاہیں گے شفات کریں گے وہ مخصوص لفظ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جائیں گے اس وقت حضور ان لفظوں سے اللہ کی حمد بولیں گے پھر اس کے بعد حضور شفات کے لیے جو ہیں وہ دامن کرم پھیلائیں گے اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہا میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے چاہے جو ہے وہ آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لوں اور چاہے حق شفاعت لے لوں حضور فرماتے کہ میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا میں نے حق شفاعت لے لیا مطلب کیا میں شفاعت کر کے ساری امت کی نجات کی ضمانت بنوں گا تو یہ شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانو نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر سے آبی ہے تو کسی نے کہا کہ کوثر سے براد نہر ہے کسی نے کہا حوض ہے کسی نے کہا علم ہے اور کسی نے کہا اس سے حضور کے اخلاق کریمہ ہیں کسی نے کہا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق ہنسنا ہے مختلف اقوال جو آپ نے پڑھے اہل علم نے اس پہ دلائل بھی دیے لیکن حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حوز کوسر کو یا نہر کوسر کو کوسر سے مراد لینا آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ اسلام کو جو کوسر عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک حوض کوسر بھی ہے اور ایک نہر کوثر بھی ہے اور جو عطا فرمایا ہے وہ ان ساری چیزوں کو محیط ہے اور یہ ساری چیزیں کثرت کے زمرے میں آتی ہیں اللہ نے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ کمی نہیں چھوڑی تو آپ جو بھی تشریح کر لیں یہ مام راضی نے کئی اقوال لکھے ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھے اور بہت سارے اقوال ابھی آگے موجود بھی ہیں تو بہت سارے اقوال علماء نے بیان کیے اس پر سیر حاصل گفتگو کی بہت کچھ کہا لیکن سیابی رسول حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالی نے کوسر کی تفصیل کرتے ہوئے جو بات فرمائی وہ کتنی جامع بات فرمائی آپ فرمانے لگے جو جو بھی آپ کہہ لیں اس پر جو دلائل دے لیں تو فرمایا کہ کوسر کی کسرت کے اندر یہ سب کچھ آ جاتا ہے نہر بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اور کوسر بھی آ جاتا ہے آپ جو بھی کہیں گے کہ وہ کوسر کے اندر ہی ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ کمی کسی چیز کی چھوڑی ہی نہیں ہے یہ ہے کوسر کا مفہوم اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں کوسر دیا فصل لے لے رب کا ون ہر تو آپ پھر اپنے رب کی نماز پڑھی جب اتنی عطائیں ہوں تو پھر اس کے عزو سجدہ ریزی کیجیے اس لیے جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے اس کی عطا ہو تو فوراً شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالی جل شاہ نے بھی اپنے محبوب کو اشارف مایا فصل تو آپ نماز ادا کیجیے نماز پڑھیے لے رب کا اپنے رب کے لیے ون اور قربانی دیجیے جانور ذبح کیجیے جو ہے وہ اونٹ ذبح کیجیے راہ حق میں حیرات کیجیے اسی طرح کسی کو بھی خوشی ملے کوئی تو وہ نفل بھی پڑے اور خیرات بھی کرے راہ خدا میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا باقی جب کسی کو کوئی نعمت ملے کوئی کرم نوازی ہو تو پھر حاصل بھی پیدا ہو جاتے کوئی دولت مل جائے پھر بھی آسد ہے عزت مل جائے پھر بھی آسد ہے شہرت مل جائے پھر بھی آسد ہے تو یہ تو ایک فطری بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو اتنا کچھ عطا کیا پھر حاصدین بھی تو اتنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو پھر تسلی دی ان نشان آول اب محبوب اس کی فکر آپ نہ کریں تیرے دشمن اب تر ہو جائیں گے وہ جو کریں گے ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے اور تیرا جھنڈا زمانے میں اونچا ہو جائے گا اور کائنات میں جو عزتیں اور جو رفتیں میں تجھے عطا کی ہیں ان کو تیری ذات سے کوئی چھین نہیں سکے گا اور جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ محسود کی نعمت کا زوال چاہتا ہے یہ حاصل کا کام ہوتا ہے اس لیے ان کا آب تر جو تیرا مبحذ ہے جو تیرا دشمن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہ دولت آپ سے نہیں چھین سکے گا اور آپ کو جو عزتیں اور عطائیں ہم نے عطا کی ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکے گا تو واقعی ایسا ہوا کہ محبوب علیہ السلاطلام کے جو دشمن تھے وہ اب تر ہو گئے ذلیل و رسوا ہو گئے زمانے کے اوپر ان کا نام و نشان بھی نہ رہا لیکن محبوب علیہ السلام تو خیر محبوب رہے نا حضور کا نام و نشان کیا کوئی مٹا سکتا ہے اور حضور کا ذکر کون کوئی کم کر سکتا ہے میرے محمد عربی کے بلال کا ذکر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے لامہ اقبال علیہ رحما کا لہجہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات کر گئے اقبال یہ کس کے عشق کا فی الام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اس وقت کا جو ہے وہ عظیم المرتبت شخص اس دور کا سلطنت روم کا شہنشاہ اس دور کی سپر پاور آپ کہہ لیں اس دور کا اوباما کہہ لیں آپ لیکن اس دور کے اوباما کا آج دنیا نام بھی نہیں جانتی کہ وہ رومی شہنشاہ کا نام کیا تھا لیکن معاشرے میں جس کو سب سے کم تر اس زمانے میں سمجھتے تھے وہ غلام کو سمجھتے تھے اور بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غلاموں کی صف کا آدمی ہے حضور سے جڑا ہے توجے سیاح کی بلندیاں تک پہنچ گیا آج چودہ سدیاں بیت گئی بلال کا نام آج بھی ممبروں پہ لیا جا رہا ہے اور اس وقت کا جو سپر مین کہلاتا تھا آج اس کا نام بھی زمانے کو یاد نہیں ہے تو اقبال کہتا ہے پھر بتاؤ نہ پھر نام باقی کس کا رہا جب میرے مصطفیٰ کے غلام کا نام کوئی نہیں بٹا سکتا ہے تو میرے محمد عربی کے نام اور ذکر کو کون نیچا کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا ہے جمع خاطر رکھنا ہے تسلی رکھنی ہے یہ دشمنوں نے آپ کو جو تانا دیا اس سے آپ کا دل ضرور دکھا اور آپ کو تکلیف ضرور پہنچی اور جو ہے وہ انسان کی تباہ کی جو ہے وہ نزاکت ایسی ہے کہ اس کو تکلیف اس سے ہوتی ہے لیکن تیرا رب محبوب تجھ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ ہم نے تجھے کوسر عطا کیا یہ جو مرضی کرتے پھریں جو مرضی بھونکتے پھریں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا نہ تیری عظمتیں کم ہوں گی اور نہ تیری عظمتوں کو گھٹایا جا سکے گا بس آپ اپنے رب کے حضور نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے اور رہی بات آپ کے دشمن اور معاندین کی ان نشانیہ کا حول الابتر وہ ہمیشہ اب ہی رہیں گے اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے حضور علیہ السلات سلام کو گالیاں دی برا بھلا کہا آج ان کا نام جو ہے وہ معاشرے سے دنیا سے تاریخ سے جو ہے وہ مٹ گیا اگر موجود ہے تو ایک بدنوا دھبے کی صورت کے اندر موجود ہے اس طرح وہ بد نصیب جو اس دور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یہ بھی دنیا کے اوپر رسوائی اور ذلت کی زندگی اب بھی گزار رہے ہیں سلمان رشدی نے کہا تھا کہ میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ جو ہے وہ روشن دان پر چڑیا بھی پر مارے تو میں جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ میری جان لینے کے لیے آ گیا ہے نہ میں آزادی سے گھوم سکتا ہوں اور نہ جو ہے وہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں تو جس شخص نے جو حضور علیہ السلاط و السلام کی توہین کی اس کی زندگی تنگ کر دی گئی اور دنیا کے اوپر بھی رسوا کر دیا گیا ابھی آخرت کی رسوائی باقی ہے تو اس لیے حضور کے معاندین حضور کے دشمن مٹا دیے جائیں گے ان کا تشخص ختم کر دیا جائے گا اور جہاں تک حضور کا نام ہے اعلی حضرت کا یہ شعر کتنا آفاقی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رہے گا ان کا چرچا یوں ہی رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کے ہر ہر گو میں قرآ سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لینا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا